ثم بعد شوف يعرفا رسول عليه من علي من الشيطان وجيم فرمایا يوم عرفه من همته ونفسه ونفسه ان انك تعرف الله وكذا في قال ان بما خلق السلام والاخر واعرضك منها 40 حرام ذلك الدين القيم ہماری بس اللہ زمانہ عرص عرص آج زمانہ بالکل اسی ترتیب پہ لوٹ آیا ہے جس ترتیب کے ساتھ اللہ تعالی نے زمین و آسمان کو پیدا کیا سال وہ بارہ مہینوں کا ہے مینہار بہادر شروع چار مہینے اور تین مہینے اور محرم فرمایا بینا شعبان چوتھا والا مہینہ وہ ہے اور جو جماٹا تھانی مہینے اور شاہبان کو پہلے یعنی رجب کا لیتی مہینے یا انگریزی مہینے کا چار مہینے حرمت والے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں, جن, ان میں کہا بدلی ہوگی مہینوں میں چاندری کرو اپنے آپ پر کہا جائے گا احترام و مخصوب ہے اللہ اور ان مہینوں کے اندر جو آدمی درگھر جانے گا اس کو اتہ سزا دی جائے گی جو نیکی والا کام کرے گا سوا بھی زیادہ بارہ مہینوں کا اللہ تعالیٰ نے ایک اور, بار مادینے اور, مادینے شروع ہو چکے ہیں. اور کا, اس کا یہ ہے سال اس اس اس کے لیے اور مہینے کے دنوں کا تعین کرنے کے لیے اللہ ابو العالمین نے ہمارے ہاں ان مہینوں کا اللہ تعالی آتے ہیں انجن میں چاند کے بارے میں دریافت جانتے ہیں کہ یہ سارا کچھ کیا محبت ہوتا ہے ہم اسے हो ہو جاتا ہے اور پھر دو دن کمری وائل رہنے کے बाद پھر باریکل بن جاتا ہے اور اسی کے بارے میں فرمایا اور منزلوں میں سے گزارن کو دیکھ کر یہ ساتھ اور گزارتے پہلے کی طرح ہوتا ہے ذریعے قدیم کے جی نے کہا باریک رہ جاتا ہے اللہ کو پوچھنے لگے اللہ تعالیٰ یہ چاند کا کیا معاملہ کیا اللہ تعالیٰ نے چاند لوگوں کے لیے وقت مقرر کرنے کا آلہ ہے اس جان کے ذریعے لوگوں کا وقت متعین کیا جاتا ہے وقت مقرر کیا جاتا ہے لوگ اس کے ذریعے وقت پہچان ہیں اسے ایک بات کو یہ پتہ چلی کہ صحیح تقویم اللہ رب العالمین کے ہاں جو ہے وہ قمری تقویم ہے شمسی تقویم اللہ تعالی نے ہر گز ودا نہیں کرنا سورج کو حساب مہینوں اور سالوں کا لگانے کے لیے اللہ نے مقرر نہیں کیا اس کام کے لیے مقرر کیا گیا ہے چاند یہ حد افیر و سالوں کی قمتی اور حساب کتاب پہچانو اس کام کے لیے اللہ نے چاند کو متعین کیا تو دین اسلام میں جو بھی احکامات ہیں جن میں مہینوں دنوں یا سالوں کی گنتی ہے وہ اس کمری حساب سے ہمارے ہاں تو اس کمری تقویم کو بالکل پتے کچھ پھینک دیا گیا ہے حتیٰ کے لوگوں کو پتا نہیں ہوتا کہ یہ کون سا مہینہ ہے اور یہ اس کی کون سی تاریخ ہے جبکہ انگریزی مہینے ان کی تاریخیں ان کا سال سب کو ازبا اور یاد ہوتا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی تاریخ کا شمسی تقویم کے مطابق بیسویں میلاسی انگریزی مہینوں کے مطابق جبکہ اس کا بہت بڑا نقصان ہے مثال کے طور پہ اللہ نے حکم دیا ہے رضا کو پورا کرنا چاہتے ہیں والدائیں ان کی مائیں وہ اپنے بچوں کو دو سال دور پین اور اگر تاریخ پر معلوم ہوگی شمسی تقریب کے ساتھ تو شمسی تقویم کا ایک سال تین سو پینسٹھ دنوں کا ہوتا ہے جبکہ قمری تقویم کا ایک سال تین سو پچپن دنوں کا ہوتا ہے دس دن کا فرق ہوتا ہے تو جو دو سال مکمل کرے گا قمری تقویم کے مطابق وہ تو ٹھیک ہے لیکن اگر کسی نے شمسی تقویم کے مطابق بچے کو دو سال دودھ پلایا اس کا معنی یہ ہے لازمی طور پہ انہوں نے بچے کو بیس دن زائد دودھ پلا دیا جبکہ اللہ سکھانا ہوا تعالیٰ نے صرف دو سال متعر کیے تھے انہوں نے دو سال اور بیس دن تک دودھ پلایا دینی اسلام کے جتنے بھی حساب کتاب کے جو معیار ہیں وہ سارے کے سارے اسی جان کے ارد گرد گھومتے ہیں ایسے ہی اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے سورہ تلاب میں ان عورتوں کی عزت بیان کی ہے جن عورتوں کو ابھی حیض آنا ماہواری آنا شروع نہیں ہوئی اور اسی طرح وہ عورتیں جن کو طلاق وقت دی جاتی ہے جب وہ حیض سے مایوس ہو جائیں بانش ہو جائیں ماہواری آنا ان کو بند ہوگا اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں کہ ع وہ عورض سے مایوس ہو گئی ہیں ان کی عزت تین ماہ تین مہینے ہے وہ لا علم <يَحِنّا> اور ان عورتوں کی عزت بھی جن کو بھی حید نہیں آیا ان کی عزت بھی طلاق کے بعد تین مہینے ہے اور اگر کوئی آدمی اسے شمشی تقریب والے مہینے نتیجہ کیا نکلے گا کہ عورت کی عزت کے ختم ہو جانے کے باوجود جو عزت ہے, اس کے ختم ہو جانے کے باوجود دو یا تین دن ظاہر بن جاتے ہیں مگر شمسی تقریم نے دو مہینے مسلسل اکتیس تاریخ کیا ہے ایک تیس تاریخ کا تو یہ کل بانوے دن بن گیا جبکہ تقویم میں دو مہینے دن کے اور ایک انتیس کا لازمی ہوتا ہے تو اس حساب سے ایک دم نبے دن ملتے تو اگر کسی نے تلاش دینے کی جو تاریخ ہے وہ اپنے پاس لکھ کے رکھی ہے شمسی تقویم والی ہے بریوی مہینوں والی اور وہ مہینے کے آخر میں جا کے عزت کے ختم ہونے کے آخری جام میں یعنی نبے دنوں بعد اکانوے یا بانوے دنوں بعد وہ کہتا ہے ابھی مہینہ پورا نہیں ہوا مجھے عزت مکمل نہیں ہوئی مجھے رجوع کرنے کا پیار حاصل ہے اور وہ رجوع کر بیٹھتا ہے یہ اس کی صرف خلاف ورزی ہوگی یہ بہت بڑے بڑے نقصانات ہیں جو شمسی تقویم کو رائج کرنے کی بنا پر ہمارے سامنے آئے سبھیل اسلام نے چاند کو مظاہر کیا ہے تقویم کے لیے مسلمان اپنا روب نام تیار کریں اپنے ملازموں کو سنبھال لیں اپنا کاروبار چلائیں اس کا حساب کتاب کی کیا ہوگا وہ چاند کے مطابق پہنچا مواقع ناس بل حج حج کسی چاند کے مطابق لوگوں کا مواقع لوگوں کا حساب کتاب اور بات بات ٹائم ٹیبل اسی چاند کے مطابق جس طرح اور بڑی بڑی صباحتیں شمسی تقویم کو اپنانے اور قبری تقویم کو چھوڑنے کی ہیں ان صباحتوں میں سے ایک بہت بڑی صبح حرمت والے مہینوں سے نا آسنائی اللہ سناتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کل تعداد بارہ یوم نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے مہینوں کی تعداد بارہ مینا چار مہینے ان میں سے حرمت والے ہیں لائق احترام ہیں کہ جن کے اندر لڑائی جھگڑا کرنا گناہ والے کام کرنا منع ہو جاتا ہے جیسے تو گناہ کا کوئی کام بھی ہو بارہ مہینوں میں سے کسی بھی دن وہ جائز ہے لیکن ان چار مہینوں کی اہمیت اور حیثیت بہت زیادہ ہے ان کی تقدیس اور ان کی ہرم و احترام اللہ رب العالمین کے اشتہان بہت بڑا ہے ان چار مہینوں میں حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں سے جلنا کر گیا مہینوں میں اگر کوئی آدمی گنا کرے گا تو اس کو سزا ڈبل دی جائے گی سوڑی دی جائے گی باقی دنوں میں اگر کوئی آدمی گنا کرتا ہے اس کی سزا سنگل ہے کم ہے والے مہینوں میں گنا کرے گا اس کی فلاب بو رہی ہے موسی کی مثال سمجھے ایک آدمی بازار میں گاڑی نکالتا ہے اور اس کے بعد سے گزریں گے اور से سے گزر جائیں گے کہ اس کی تو तो ہے ایک استاد ہے آپ اس کے پاس को کو کاریگر بننے کے لیے چھوڑتے ہیں اس ساتھ کی حالت میں گالیاں نکالنے کی آپ برداشت کر جائیں گے چلو جائی کس کے ساتھ لیکن وہی آدمی اگر مسجد میں آئے اور مسجد میں کھڑا ہو کے کسی کو ایک گالی بھی دیں گے پورے مسجد والے سارے اپنے مسجد اس کی طرف بھول بھولتے دیکھیں گے اس کو تاز و تفریح کریں گے اس کو, اس کو گے اس کو عقل دلائیں گے کہ یہ مسجد ہے گاڑی نکالنا مسجد سے باہر بھی جائز نہیں ہے لیکن مسجد کے تفدہ کا پالا یہ ہے کہ یہاں پہ اگر کوئی آدمی گرم کرتا ہے تو اس کو بہت بڑا سمجھا جاتا ہے جگہ کی حرمت ہوتی ہے جگہ کی حرمت کی بنا پہ سواد زیادہ جگہ کی حرمت کی بنا پہ گناہ بھی زیادہ دیکھیے مسجد عام اللہ تعالیٰ کا گھر بیت اللہ ہے وہاں پہ ایک نماز اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے اسے ایک لاکھ نماز کا سواب مارا. اتنا بڑا اجرا اور اتنا بڑا سواب ہے لیکن اللہ سبحانہ و سانا نے ہاتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ جو آدمی وہاں پہ الحاظ کا ارادہ کرے جو آدمی وہاں پر الحاظ کا ارادہ کرے گنا بنے کام کا ارادہ آپ پاکستان کی سرد جیبیں کریں گے آپ کو کوئی گنا نہیں ملے گا جب تک بندہ گنا کر نہ لے اس وقت تک کوئی لکھا بھی نہیں جاتا ہاں کوئی تو اس کا ارادہ لکھ لیا صرف ارادہ لکھا جاتا لیکن سرمایہ ان برادے ہرا میں میں ارد سی ہی جو اس کے اندر ظلم کے ساتھ آج کا ارادہ کرے گا میں عظیم، عظیم، بہت سخت پہ پہ سزا جا بہت سنائی جا رہی ہے نیکی کرنے کا سوا بھی تو زیادہ ہے گنا کرو گے تو سزا بھی زیادہ ہوگی شخصیت کی بنا پر نیکی کا جب برائی کا ہونا زیادہ ہو جاتا ہے ایک عام آدمی اسکولوں کالج کا طالب علم وہ لڑکیوں کے ساتھ مل جل کے اٹھے بیٹھے گپ شپ لگائے لوگ اس کو اتنا برائی کم لیکن اگر مسجد کا امام مسجد کا فکریف وہ کبھی اس حالت کے پکڑا جائے تو اس کی خیر نہیں جو اس کا مقام اللہ نے بلند رکھا ہے اس کو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا دیا ہے صلی اللہ کا قانون ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نہیں ان کے مجھے تم نے دکھا ایسا تم روکیے تھا تم میں ہیں جاتی من سنبی سننو سننے سے اگر کسی عورت نے پہاشی والا کام کیا تو پھر دوہرا آداب دیا جائے گا آداب ڈبل ہو جائے گا اور انہیں کے بارے میں فرمایا جو تم میں سے اللہ سے ڈرنے والی بنے گی نیک والی حمل کرے گی نو سی ہاں اجرا ہاں بھی ہم انہیں دو دو بار دیں گے دوسرے ایک مرتبہ عمل کرتے ہیں ایک مرتبہ سواب ملتا ہے تم ایک عمل ایک بار کرو گی تمہیں سواب دو بار دیا جائے گا مقام ہے مرتبہ ہے حرمت ہے سرف و منزلت ہے تو اسی طرح یہ حرمت والے مہینے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ان کے اندر نیکی کرتا ہے اچھائی والا کام کرتا ہے تو اس کو اس کا اجر اور سواب وہ بھی زیادہ دیا جاتا ہے اور اگر کوئی ان دنوں کے اندر گناہ والا کام کرے تو اس کو گناہ کی سزا اس کا حفاظ وہ بھی زیادہ ہوگا فرمایا لا تدلیمو فلا سدلیم واسم اللہ نے جب سے جن رات بنائے ہیں زمین و آسمان کو تخلیق فرمایا ہے مہینے میں بارہ دن رکھے ہیں ان بارہ مہینوں میں سے مہینے سال کے جو بارہ مہینے ہیں ان میں سے بارہ مہینوں میں سے چار حرمت والے اللہ نے قرار دیے ہیں گانے کا تینوں یہ دین تین سی مشغول دین ہے لہذا ان چار مہینوں میں بالخصوص بچ کے رہنا اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا اور یہ حرمت والے مہینے ایسے ہیں کہ کافر لوگ کافر جو بھی اس کا احترام کیا کرتے تھے بفتی عبد القی عبد القیض قبیلہ ہے بہت بڑا اور کا ایک پورا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے صحیح بخاری کے حدیث موجود ہے وہ کہتے ہیں اللہ کے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی جام حکومت آئیے موٹی موٹی باتیں بتا کیونکہ ہم آپ کے پاس ان حرمت والے مہینوں کے بغیر نہیں آ سکتے کا قبیلے کے کافر ہمارے اور آپ کے درمیان ہائل رستے میں مضر قبیلہ ہے کافروں کا وہ غرمت والے مہینوں میں چین سے بیٹھ جاتے ہیں لوٹ مار راز طرح کر دیتے ہیں تو ہمیں موقع مل جاتا ہے ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں غرمت والے مہینوں کے بعد پھر ان کا وہی سلسلہ یہ کافر تھے لیکن غرمت والے مہینے آ کے لڑائی جھگڑا شریف بن جاتے چوریاں چھوڑ دیتے راہدنی ترق کر دیتے تاکہ ڈالنے سے بعد آ جاتے یہ ان لوگوں کا طریقہ کار تھا آلہ سے وہ کافی آج ہم مسلمان ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے حرمت پہنچتا ہے یہ کب شروع ہوتے ہیں کب ختم ہوتے ہیں کب آتے ہیں کب جاتے ہیں جیسے عام دنوں میں دن رات گزرتے ہیں ویسے گزرتے چلے جاتے ہیں کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں ہے وہ دور جسے دورے کا اہریت کہتے ہیں وہ دور جسے ہم دورے جاہریت کہتے ہیں اس دورے جاہریت کے چاہمت والے مہینوں کا احترام کیا کرتے ان میں سے کچھ ایسے تھے جو حرمت والے مہینوں کا احترام کرتے تھے لیکن کسی قبیلے کے ساتھ لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا تو وہ حرمت والے مہینوں میں لڑائی جاری رکھتے ہرمت والے مہینوں میں لڑائی جاری رکھتے اور پھر اس کے عبد کسی اور مہینے کو حرمت والا سمجھ لیتے ہیں حرمت والے مہینے ذی اور محرم ذی مثلاً میں بال کے اندر مطلب لڑائی شروع ہو گئی وہ ذی دا تک چلتی نہیں اب ذی دا کے بجائے وہ سفر کو حرمت والا قرار دے دیں گے باقی مہینے چار جو اللہ نے حرمت والے بنائے ہیں ان کا احترام چلو ہم چار مہینوں کا احترام کر لیں وہ آگے پیچھے کرتے تھے کام اللہ نے اس کو بہت بڑا جرم قرار دیا آج کچھ نام نہاد کلمہ پڑھنے والے کافر ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے علاوہ اور کوئی وہی نازری نہیں کی قرآن کے علاوہ اور کوئی وحی اللہ نے نازل ہی نہیں کی گزشتہ میں ایک ایسے آدمی کے ساتھ پڑھا جو کہتے ہیں کہ صرف قرآن ہی قرآن ہے حدیث ہے ہی اور نماز بھی نہیں پڑھتے حج بھی کوئی نہیں لگات بھی کوئی نہیں سب ختم اچھا ان کے سامنے میں نے یہی حضرت دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں نے سال میں بارہ مہینے بنائے ہیں اور ان میں سے چار حرمت والے ہیں اور کہا ہے پی کتاب اللہ بارہ مہینوں کا ذکر کتاب اللہ میں ہے چار حرمت والے مہینوں کا ذکر کتاب اللہ میں ہے تم کہتے ہو کتاب اللہ صرف قرآن ہے ذرا قرآن میں نکال کے تو دکھاؤ کہہ لگا یہ شورا کا معاملہ ہے شورا فیصلہ کرے گی کہ ہم نے کس مہینے کو حرمت والا فرار دینا ہے اور کس کا احترام نہیں کرنا ہے میں نے پوچھا اچھا یہ تو بتاؤ کہ شورا اگر فیصلہ کرتی ہے کہ اس سال ہم سفر ربیع ربی یہ چار مہینے حرمت والے مان لیتے ہیں اگلے سال شورا فیصلہ کرتی ہے نہیں اس سال شبال، جی محرم یہ چار مہینے حرمت والے ہیں اس سے اگلے سال کوئی اور حرمت والے تعین ہو جاتے ہیں تو شورا کا فیصلہ مانا جائے گا کہ لگے بالکل شورا کا فیصلہ ماننا پڑے گا بچارے کو سرو نہیں آئی شبہ تو ہوتا ہے امر ہند مسلمانوں کا آپس کا معاملہ جب کہ یہ امر ہے اللہ نے اسے دین قرار دیا ہے اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نمن زیادتن او زیادت الفر مہینوں کی گنتی کو آگے پیچھے کر دینا کبھی ایک مہینے کو حرمت والا ماننا اگلے سال اس کے بجائے کسی اور کو حرمت والا مان لینا زیادتن الفر یہ کفر کے اندر اضافہ ہے ہلال کرم اللہ مقصد کیا ہوتا تھا اللہ نے چار حرمت والے بنائے ہیں چلو چار کی گنتی پوری ہو جائے چار کی گنتی پوری رکھتے تھے اللہ ان کے عملوں کی برائی ان کے لیے مزین کر دی گئی قوم القافرین اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں یہ بیچارے اپنے آپ کو پہلواتے ہیں المسلمین اور کام ان کے ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فی القفر یہ کام کفر علاقے کا باعث ہے وہ اللہ اللہ کو ملتا فرین یہ کفر کی ایسی سطح پر پہنچ چکے ہیں کہ اللہ نے تو یہ حرمت والے مہینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا معروف خطبہ بڑا مشہور خطبہ جس کو خطبہ حجت البنا کہا جاتا ہے اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ اس قدر شاندار اور جانے اور مانے ہے اس قدر حکمتیں اس کے اندر پنہاں ہیں کہ بڑے بڑے کافر اور مشرق لوگ وہ بھی اس خطبے کو زبانی یاد رہ لوگوں نے اپنی اپنی زبانوں میں اس کے ترجمے کیے ہوئے بڑے ہی ہیں بڑے ہی احکامات ہیں بڑی قیمتی باتیں اس خطبے کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرام سے پوچھا، بتاؤ یہ ہمیں خدشہ تھا ہم جانتے تھے مہینہ کا ہے، لیکن ہمیں یو لگنے لگا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی اور نام لیں گے آپ نے فرمایا کیا یہ نہیں ہے کہ مہینہ ہے پوچھا یہ کون سا شہر ہے ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں ہم نے سمجھا تھا یہ اسمی ہی اس کا کوئی اور نام لیں گے آپ نے سمجھا کہ یہ مکہ نہیں ہے ہم نے کہا کیوں نہیں یہ مکہ ہی ہے پوچھا یہ کون سا دن ہے نے, نے بال کہ حرمت کم سادہ فی بالمی کم آدھا فی شہری کمہارا تمہارا مال تمہاری جانیں تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ایسے حرام ہیں جس طرح یہ مہینہ حرمت والا یہ سن حرمت والا اور یہ شہر حرمت والا ہے قد قد جو ما خلق آج زمانہ بالکل اسی ترتیب پہ لوٹایا ہے جس ترتیب کے ساتھ اللہ تعالی نے زمین و آسمان کو پیدا کیا سال وہ بارہ مہینوں کا ہے مینار بادم چار مہینے ان میں سے حرمت والے ہیں. سلاسمت یاد تین مہینے مسلسلاتے ہیں زلحجہ اور محرم فرمایا جمادہ و بینبان چوتھا حرمت والا مہینہ وہ ہے جو جمادہ تانیہ اور شاہبان کے درمیان ہے اہل بزر بھی جس کا احترام کرتے ہیں یعنی رجب کا مہینہ یہ کوئی چار مہینے حرمت والے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے تدلیموں کی نام خوشا کم ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو اپنے آپ پر زیادتی نہ کرو کیوں ان مہینوں کا احترام مقصود و مطلوب ہے اللہ سبحانہ کھانا ہوا تعالیٰ کو اور ان مہینوں کے اندر جو آدمی گناہ والا کام کرے گا اس کو زیادہ سزا دی جائے گی جو نیکی والا کام کرے گا اس کو سواب بھی زیادہ دیا پائے گا اور یہ حرمت والے مہینے شروع ہو چکے ہیں جی گاجا کا آراب اس کا ہے اس کے بعد مجہ ہے پھر اس کے بعد محرم ہے اور رجب وہ سال کے دوران سال کے درمیان میں آتا ہے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں ان مہینوں کا تعارف ان کی قدر و منزلت ان کا ادب و احترام وہ معلوم نہیں ہے اور یہ سارا کچھ معلوم ہوتا ہے جب یہ پتا ہو کہ یہ مہینہ کون سا ہے ہمیں تو یہی پتا نہیں ہوتا کہ یہ مہینہ کون سا چل رہا ہے ہجری کے حساب سے کمری تقریم کے حساب سے جب کہ اللہ کو دیا ہوا تو اعلیٰ نے چاند کی تقریم کو کمری تقریم کو مواقع ہے اور اسی کے بارے میں فرمایا ہے لوگوں کے لیے وقت مقرر کرنا ٹائم ٹیبل بنانا وہ چاند کا کام ہے چاند کو دیکھ کر یہ سارا کچھ کیا جائے کسی کے ذریعے سالوں کا حساب لگایا جائے کسی کے ذریعے مہینوں کا حساب لگایا جائے اسی کے ذریعے دنوں کا یام کے گننے کا حساب لگائے اللہ سبحانہ بھانا ہوا سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین سمجھنے کی اور اس پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اما علیہ اللہ.